السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ساتھی خیت سے ہوں گے ذوق شوق کے ساتھ علم کے حاصل کرنے میں آپ حضرات مصروف ہیں اللہ رب العزت آپ حضرات کے علم کے اندر عمل کے اندر ترقی نصیب عمل سبق شروع کرنے سے پہلے ایک نظر گزشتہ پڑے ہوئے اسباق پر ہو جائے چنانچہ اب تک حصہ سوم علم و کے اندر ہم نے ہفت افسان کی تعریف اور چار فوائد اور پھر محموز مثال وف اور ناقص کے کچھ قوانین پڑے اس کے علاوہ حصہ اول کے اندر الحمدللہ ہم نے علم و کے متعلق بہت ساری چنانچہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کی صحیح صورتحال تک پہنچنے کے لیے اور صحیح طور پر اس لفظ کو جاننے کے لیے علم و صرف اور علم و نحو اس کا سمجھنا اور ذہن کے اندر مستحظر ہونا ضروری ہے تب ہی انسان خود بھی سمجھ سکے گا اور آگے بھی اس کو صحیح طور پر پہنچا سکے گا تو اب اب تک جو باتیں ہم نے پڑھی ہے اب ہم کسی لفظ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا اور اس کا معلوم ہونا واقعی ضروری ہے چنانچے جب بھی ہمارے سامنے کوئی لفظ آئے گا تو ہم اس وقت کیونکہ علم و سرف پڑ رہے ہیں تو ایک سرفی ہونے کی حیثیت سے ہم ذرا اس لفظ کو دیکھتے ہیں اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی چرنچے اب لفظ آپ نے دو قسم کے دیکھے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا یا دوسرے لفظوں میں اور بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے اندر تعلیم وغیرہ ہوئی ہے ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اب وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں تو ایسے الفاظ جن کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے سب سے پہلے ان کو ان کی اصلی حالت پر لانا ضروری ہے اس لفظ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم آسانی کے لیے ایک ایسا لفظ لیتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہمارے پاس ایک لفظ ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے زارابات اب ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پڑھی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ باتیں اس میں کیسے اور کہاں کہاں پائی جا رہی ہیں چنانچہ لفظ ہے زارا بات اور اپنی اصل پر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی قاعدہ کوئی قانون جاری نہیں ہوا اس کا وزن ہم نے پڑھا ہے تو کیا وزن ہے اس کا ربا کا وزن ہے فعنا فعلا اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا چونکہ زارابا ماضی کا سیوا ہے تو ہم نے اس کا ترجمہ پڑا مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں سیوا پڑا ہم نے زار با واحد مذکر غائب کا سیفر ہے جی ابھی کتاب شروع نہیں کی کچھ باتیں ویسے فائدے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں فی الحال آپ حضرات کاپی کتاب قلم سب ایک طرف رکھ کے پوری طرح میری طرف متوجہ ہوں ٹھیک ہے سیغ واحد مذکر غائب بحث اس بات فی ال ماضی معروف چنانچہ ہم نے بحث بھی پڑھی سیخا بھی پڑھا وہ بھی ہمیں معلوم ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے مصدر مادہ اس کے اصل حروف طوفا ان لام سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کا مادہ ہے زود, را اور با. زود, را, با. چنانچہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سہ اقسام تین اقسام سہ اقسام تو معلوم ہے نا تو سہ اقسام جو ہم نے پڑھی ان میں سے یہ کیا چیز ہے تو ہم نے غور کیا تو پتہ چلا زارا با چونکہ ماضی کا سرغا ہے اور ماضی ایک فیل ہے تو لہٰذا زارا با فیل ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر اور فکر کریں اور دیکھیں کہ شش اقسام جو چھ اقسام ہم نے پڑھی ان میں کیا چیز ہے چھ اقسام تو معلوم ہے نا سہ اقسام تین اقسام اسم فیل حرف تو اسم فیل حرف میں سے یہ فیل ہے شش اقسام ثلاسی ربائی خماسی مجرد اور مزیدفی کے اعتبار سے جو چھ اقسام ہیں تو ہم نے ذرا اس لفظ کو غور سے دیکھا تو چونکہ اس میں صرف تین حروف ہیں اور تینوں حروف اصلی ہیں فائن لمب کلمہ کے مقابلہ میں تو معلوم ہوا کہ ان شش اقسام کے اعتبار سے جب اس لفظ میں غور کریں تو یہ سلاسی مجرد ہے تین حرفی ہے کوئی حرف اس میں زائد نہیں تو سلاسی مجرد ہے ابھی ہم نے جو ہفت اقسام پڑھی تو ان کے اعتبار سے بھی ذرا اس لفظ کو دیکھنا چاہیے تو اندازہ ہوا کہ چونکہ اس میں حمزہ بھی نہیں حرف علت بھی نہیں دو حرف ایک جیسے بھی نہیں تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زارابا صحیح ہے کیا ہے صحیح ہے کچھ بات سمجھ میں آئی تو دیکھیے صرف پڑھنے کے بعد ہمیں اس ایک لفظ کے بارے میں کتنی باتیں معلوم ہوئی اور پھر اس ایک درابا سے صرف کے بعد ہم اس کی کتنی شکلیں اور اس سے کتنے مانی حاصل کر سکتے ہیں ایک اور نفز دیکھیے کیا لفظ ہے اپنی اصل پر ہے ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اک او تب اور اس کا وزن کیا آئے گا فول اس جیسا ایک مشہور لفظ ہمیں وہ بھی پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ذرا بات اور سمجھ بھی آئے تو چنانچہ ماضی اور والے دونوں اس کا عین کریمہ مضموم ہو تو اکتب انصر کی طرح ہے لہذا اکتب کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد سیوا واحد مذکر حاضر بحث अमर حاضر معروف اکتب کا ذرا مادہ نکالیے اس کا مانا اس کا مصدر اس کے حروف اصلی تو ہم نے دیکھا کہ فا کی فا کلیم کے مقابلے میں کاف تا اور با ہے تو لہٰذا معلوم ہوا کاف تا با اس کے حروف اصلی ہے اس کو مادہ بھی کہتے ہیں تو دیکھیے سہ اقسام میں تین سی اقسام میں یہ سلاسی مجرد ہے اکتب اور میں نے پہلے عرض کیا اس وقت کہ سہ اقسام کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ماضی کا سیرا واحد مذکر غائب کیا ہے ٹھیک ہے نا اس وقت تو ہمارے سامنے یہ چار حروف ہیں لیکن ہم نے جب سہ اقسام شش اقسام حفت اقسام بتلانا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ماضی کا سیگا واحد مذکر غائب کیا ہے تو دیکھیں ماضی آپ نے پڑھی اس کی ماضی ہے کاتا با بروزن فا تو دیکھیں ماضی کے اندر تین حروف ہیں کافتا اور با لہذا تین حرفی ہے تینوں حروف اصلی ہیں تو ہم اس کو صرف کی اصطلاح میں کیا کہیں گے سلاسی مجرد سلاسی مجرد شش اقسام میں ہاں سہ اقسام میں فیل سی اقسام میں کیا کہیں گے فیل شش اقسام میں کہیں گے سلاسی مجرد اور ہفت اقسام میں چونکہ کاتابہ اس کے اندر نہ حمزہ ہے اور نہ ہی دو حرف ایک جیسے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی حرف علت تو اس لیے ہم کہیں گے اقسام میں صحیح ہے کاتابہ اصل لفظ جو ہمارے سامنے وہ ہے اکتوب جس کے بارے میں ہم تو باب کون سا ہے ہم نے جو بائیس ابواب پڑھے ہیں نا ذہن میں اس اول کے اندر چھ سناسی مجرد کے بارہ سناسی مزید فی کے ایک روبائی مجرد کا اور تین ربائی مزید فی کے تو بارہ بائیس ابواب جو ہم نے پڑھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ باب ناسارا ینسور ہے کتب تب یکتبو فعال یا فعلو اور میں نے عرض کیا کہ ہم اس باب کا اشارتن نام جو لکھیں گے وہ صرف ایک حرف لکھ دیتے ہیں زاربا کے لیے زاد سمیا کے لیے سین تو ناسارا کے لیے نون تو یہ باب کون سا ہے ناصرہ اور اس کے اندر قائدہ اور قانون کوئی جاری نہیں ہوا یہ تو وہ حروف ہیں جن کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی اب ہم ایک ایسا حرف بھی لیتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی تغیر ہوا ہے کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ہم کتنا اب تک سمجھ سکے ہیں کیا معلوم ہوا ہمیں یا اس کو ہم کتنی حد تک پہچان سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک لفظ ہے داعن. کیا لفظ ہے داعن. اب سب سے پہلے ہمیں اس کی اصل معلوم کرنی پڑے گی ورنہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ باب کیا ہے ہفت اقسام شش اقسام میں کیا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا وزن کیا ہے یہ ہم نہیں نکال سکتے تو سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا پڑے گا چرانچے ہم نے اور کیا تو معلوم ہوا کہ دائن اصل میں اصل میں کیا تھا دون دائن اصل میں کیا تھا دا بروزن فایل دیکھیے اب وزن بھی نکلایا اصل میں کیا تھا دا بر وزن فا اس جیسا کوئی مشہور لفظ بھی ہم بتا تو دا آ باب داب نا شروع سے آتا ہے تو اس کے وزن پر مشہور لفظ ہے نا سیر دا فاون لہذا اب ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دا دونوں دعوت کمانا ہے بولنا دعوت دینے والا دعوت دینے والا سیوا واحد مذکر بحث اسم فائل دیکھیے آپ حضرات بتلائیے ذرا سہ اقسام میں آپ حضرات لکھ تو نہیں رہے یوں مصروف ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ بالکل کاپی قلم کاغذ سب چیزیں ایک طرف رکھ دے میں ابھی انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو لکھواتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے پوچھیں گے تو ابھی سمجھنے کی کوشش کریں جی دال عین وا اس کے حروف اصلی ہیں تو اس کو ہم کیا فادہ ہے اب آپ حضرات یہ بتلائیے کہ سہ اقسام میں کیا ہے سہ اقسام تین اقسام مراد اسم، فیل اور حرف تو اسم فعل اور حرف میں سے یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے یہ باتیں آپ نے علم الناحل کے اندر پڑھی یہ باتیں آپ نے علم الناحل کے اندر پڑھی اسم کی علامات کیا ہے فعل کی علامات کیا ہے حرف کی علامات کیا ہے تو اب داعل فا ناصرن کی طرح جو ہے تو یہ بتلائیے کہ یہ سہ اقسام میں کیا ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے جی محمد ارشد صاحب بتلا رہے ہیں کہ فیل ہے یقرا بھائی بتلا رہے ہیں کہ اسم ہے کاشک بھائی کبھی یہی مشورہ ہے تو اب سب سے پہلے ارشد بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر فیل کی کیا نشانی نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو پہچانا کہ یہ فیل ہے دعوے کی دلیل تو پیش کرنی پڑے گی نا تو آپ نے کس وجہ سے اس کو فیل کہا وہ ذرا دلیل بھی پیش کر دے تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے جی تو یکرا بھائی آپ نے اسم کہا ہے تو پھر آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے اس کو اسم کیوں کہا اچھا آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ اسم ہے چلو آپ جی بالکل صحیح تنوین ہے اس کے آخر میں فالن دا تنوین ہے اور کسی لفظ پر تنوین کا آنا یہ علامت ہے اس کے اسم ہونے کی یعنی اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس پر تنوین آتی ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری علامات ہیں جیسے علی لام کا آنا آپ نے الحمدللہ للہ علم و نحر کے اندر پڑھ لی ہوگی جی تو سہ اقسام میں اسم ہے یہ بتلائیے شش اقسام میں کیا ہے دا شش اقسام میں کیا ہے یہ بتلائیے شش اقسام کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں شش اقسام آ جانے چاہیے سناسی ربائی خماسی اور پھر مجرد اور مزید بھی کل چھ تو اب دیکھیے اس کا طریقہ میں نے بتلایا کہ اس کی ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب نکالو تو ماضی کی ماضی کا سیوا واحد مذکر غائب اصل میں کیا تحت دا برزن فعال جیسے جی تو دیکھیے ماضی کے اندر تین حروف ہیں تینوں اصلی ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلاسی مجرد ہے اب آپ یہ بتلائیے کہ ہفت اقسام میں کیا ہے ذرا جلدی سے بتلائیے آپ تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے ہفت اقسام میں کیا ہے صحیح ہے محموز ہے اجب ہے کیا ہے جی ہفت اقسام میں ناقص ہے اور ناقص کی بھی پہلی قسم ناقص واوی ہے کیونکہ اس کے نام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واؤ ہے اب آپ یہ بتلائیں کہ باب کون سا ہے ان بائیس ابواب میں سے چونکہ آپ نے کہا کہ یہ سلاسی مجرد ہے اور سلاسی مجرد کے چھ باب ہیں تو ان چھ ابواب میں سے یہ کون سا باب ہے چھ ابواب کے تو نام آپ کو معلوم ہی نا زور با نصر سامیا کرتا تو یہ بتلائیے کہ یہ کون سا باب ہے جی تو یہ باب ہے نسر یسرو دا و یو اصل میں تھا دا و یا اور تبدیلی کے بعد یہ بنتا ہے دا ید او دا و یدو اصل میں تھا دا و یوگو بر وزن فعل یا فال یا جیسے جیسے نسور تو یہ باب کیا ہوا باب نا سر ہوا اب آپ یہ بتلائیے ہم اصل سیگے کے طرف آتے ہیں سیگا ہم نے جو نکال رہے تھے ہم وہ سیگا ہے دائن تو یہ بتلائیے کہ دائن میں قانون کون سا جاری ہوا ہے یہ بتلائیے کہ دائن میں جو آپ نے قوانین پڑھے ہیں چند دن پہلے اور کل ان کا اختتام ہوا ہے تو ان میں سے کون سا قانون اس میں جاری ہوا کہ یہ دائن سے دائن بن گیا جی تو موتل کے موتل لام کے قاعدہ نمبر چار میں آپ نے پڑھا کہ جو واؤ اسم فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ وا یا ہو کر گر جاتا ہے جیسے میں ٹھیک تو اس میں قانون جاری ہوا ہے اس کا نام بھی ہم نے قانون رکھا ہے بس میں اب آپ اپنے پاس کاپی قلم جو بھی چیز ہے آپ کے پاس محفوظ کرنے کے لیے یا اسی کو کاپی کر کے اپنے پاس پیسٹ کر لیں جو بھی آپ کی صورت ہے محفوظ کرنے کی تو یہ چیزیں جو ہم نے معلوم کی ایک لفظ کے بارے میں ان کی ترتیب یہ ہے لفظ اس کے بعد یہ لائن لگی ہے دراصل بروزن, جیسے ترجمہ سیخا و بحث مادہ سی اقسام شش اقسام ہفت اقسام باغ اور قانون کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ باتیں یوں سے بتانی ہے تاکہ آپ اس لفظ کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں تو باتیں تو اور بھی بہت ساری لیکن یہ چند بنیادی باتیں جو کسی لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں کسی لفظ کو صحیح پہچاننے کے لیے ان چیزوں کا معلوم ہونا اس لفظ کے بارے میں یہ معلومات ہونا انتہائی ضروری ہے تو اب تک جو ہم نے علم صرف پڑھا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک لفظ کے بارے میں یہ باتیں بتلا سکتے ہیں جیسے اس کے کی? میں نے چند مثالیں بھی پیش کی تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ لفظ اس کے بعد سفا کے آخر تک لائن لگائے پھر دراصل کہ یہ اصل میں کیا تھا اگر اس میں تبدیلی ہو چکی ہے تو یہ لکھ کر اس کے بعد بھی ایک لائن لگائیں بر وزن اس کے بعد بھی لائن لگائے جیسے یعنی اس لفظ جیسا اور مشہور لفظ کون سا ہے تو یہ سب کے بعد ایک ایک لائن لگائے اس کے بعد آپ کوئی سا لفظ لیں انشاءاللہ چند دن تک ہم آپ کو دو تین لفظ دیں گے آپ اس کو اس کے مطابق حل کر کے لائیں ان خانوں کے اندر اس لفظ کے سامنے آپ نے یہ باتیں لکھنی ہیں اور پھر اگر کچھ تو پھر ہم آپ کی تصحیح کریں گے آپ سے سن کر ٹھیک ہے تو چند الفاظ مثال کے طور پر آج تو صرف دو لفظ میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے ان کو نکال کر لانا ہے ان باتوں کے مطابق جیسا میں نے بتلا بھی دیا ہے اور آپ کے سامنے لکھ بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ بھی کرنا ہے دیکھیے پہلا لفظ ہے ن لا کل پہ لفظ ہے لا تا تو آپ نے بتلانا ہے لفظ دراصل یہ تھا اس کا وزن یہ ہے اس سے ملتا جلتا مشہور لفظ اس باغ کا یہ ہے اس کا ترجمہ سیخا بحث مادہ کیا ہے سیاخش اقسام میں کیا ہے ہفت اقسام میں کیا ہے یہ باغ کون سا ہے اور اگر اس میں کوئی قاعدہ یا قانون جاری ہوا ہے اس کا صرف نام لکھنا ہے ٹھیک ہے مکمل تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور قانون کے خانے میں آپ نے صرف اس قاعدے کا اس قانون کا صرف نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک اور لفظ دیکھیے والا اور ایک بغیر تعلیم کے دو لفظ جلدی سے ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے ایک لفظ ہے یق لفظ یک در اصل یق راؤ جیسے یفتاح ترجمہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک مرد سیگا واحد مسقر غائب بحث اس بات فیر مزارے معلوم مادہ رقسام فیر شش اقسام سلاسی مجرد ہفت اقسام محموز اللہ باب فتح ط قانون کوئی نہیں ٹھیک ہے ایک اور لفظ دیکھیے جی لفظ ہے ہےہاب خربائی تک میری آواز پہنچ رہی ہے لفظ ہے یاہاب جی جزاکم اللہ خیا تو کیا لفظ ہے یاہابو جیسے آپ کے اوپر اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ترتیب سے اس کے بارے معلومات تو ایسے ہی آپ نے خانے بنانے ہیں اور ان خانوں کے اندر اس لفظ کے سامنے معلومات کے نیچے وہ معلومات آپ نے یوں دیتے جانا ہے دیکھیے یا فالو جیسے ترجمہ عطا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر وائب بحث اس بات فیل مزار معروف مادہ وا باقسام با سلاسی اقسام فعل شش اقسام مجرد ہفت اقسام مثال وابی باب فتح یفتح ہو قانون یا ہبو والا قانون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو واؤ علامت مزار مفتو اور کسرہ کے درمیان ہو تو مطلق اور اگر فتح کے درمیان ہو تو شرط یہ ہے آئین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اس واؤ کو گرا دیا جاتا ہے اس واؤ کو حذف کر دیا جاتا ہے تو دیکھیے یو ہابو واؤ علامت مزار مفتو اور فتح کے درمیان ہے کلمہ حرف حلقی بھی ہے تو لہذا اس اصول کے مطابق اس قانون کے مطابق اس یاہب والے قاعدہ کے مطابق یہاں واؤ کو حذف کر دیا لکھنی شروع میں نمبر شمار ضرور لکھ لیں تاکہ سیو کی تعداد بھی آپ کے سامنے لفظ سے آپ نمبر شمار لکھے اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک لفظ آپ کو دیا ہے لاتا تو لفظ کے نیچے آپ نے لکھنا ہے لاتا کل نمبر ایک نمبر شمار کے نیچے اور لفظ کے نیچے لاتا کل اور آگے ہر خانے میں اس کے بارے میں دی گئی جو پوچھی نہیں ہے معلومات تو وہ معلومات آپ نے دینی ہے پھر نمبر شمار کے نیچے دو لکھ کے دوسرا لفظ ہے مؤدل دوسرا لفظ ہے مؤدل تو مؤود کے بارے میں پھر آپ نے جو ہے معلومات دینی ہے تو یہ بات اس کو دوبارہ نوٹ فرما لیں نمبر شمار لفظ دراصل بروزن جیسے ترجمہ سیغ و بحث مادہ سی شش اقسام ہفت اقسام باب اور قانون آج کا سبق ہمارے پچھلے سارے اسباق کا خلاصہ تھا ساتھیوں کا موجود ہونا آج کے سبق میں بہت ضروری تھا لیکن معلوم نہیں کس وجہ سے اگر نہیں موجود ہے تو لہذا آپ ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دیجیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ